بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال في مؤذين آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربط عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد معزز ومكرم ومحترم سامعین و حاضرین ہمارے ملکوں میں جہاں بہت ساری بدعات نے جڑ پکڑ لیا ہے اور وہ بدعات بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں وہ ہے شاہبان کی پندرہویں رات جسے ہمارے یہاں شب برات کہتے ہیں آج شعبان کی نو تاریخ ہے اور یہ شعبان کی پندرہ تاریخ کوئی یہ رات منائی جاتی ہے اس کا اہتمام لوگ اس قدر کرتے ہیں کہ شبِ قدر سے بھی زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں شبِ قدر آتی ہے گزر جاتی ہے لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا ہے لیکن جب یہ رات آتی ہے تو باقاعدہ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے کمکمے لگائے جاتے ہیں بلکہ راستوں کو بھی قمقموں سے اور لائٹوں سے مزین کر دیا جاتا ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور اجتماعی قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے عورتیں باقاعدہ کھانا بنا کر کے لے جاتی ہیں وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور وہ قبرستان میں جا کر کے پوری رات گزارتی ہیں مرد بھی گزارتے ہیں بچے بھی گزارتے ہیں قبروں پر باقاعدہ پھول چڑھائے جاتے ہیں جس طریقے سے کہ غیر مسلم اپنی سمادی اور اپنی قبر پر پھول چڑھاتا ہے اسی طریقے سے انہیں کی نقالی میں اور انہیں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ساری حرکتیں کرتے ہیں عورتوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے جاتی ہیں اسی لیے بہترین پکوان بنا کر کے باقاعدہ قبرستان میں عورتیں لے جاتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں اس رات اور اس قدر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ المستعان کس قدر شیطان نے لوگوں کو بدات کی راہ پر لگا دیا ہے لوگ اسی کے اندر نجات سمجھتے ہیں اور اپنی گناہوں کی مفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں فجر نماز نہیں پڑھیں گے پنج وقتہ نماز کی پابندی نہیں ہے لیکن جب یہ رات آئے گی تو اس رات ضرور نمازوں کا اہتمام کریں گے ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہی ہے اور اتنا اہتمام اس کی لیے اتنی بھیڑ کہ اگر کوئی مسلم علاقہ ہے اور آپ اگر دو پہاڑ سے پہلے نہیں نکل گئے اپنے گھر سے آپ نکل نہیں سکتے راستہ جام ہو جاتا ہے روڈ جام کر دیا جاتا ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے اس قدر بھیڑ ہوتی ہے سب لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں سارے لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور جا کر کے رات وہاں گزارتے ہیں میرے بھائی وہ ساری چیزیں دین کے اندر بدات اور حرام ہے ناجائز ہے یہ اس کا نام لوگوں نے شب برات رکھا ہے حالانکہ شب برات کا لفظ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث کے اندر آیا ہے اور اس کی اصل حقیقت میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے چونکہ مناسبت ہے لہذا مناسبت سے بتانا ضروری ہے کیونکہ وقت کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کیا جاتا ہے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں مملکت سعودی عرب کے اندر بھی ہمارے ملک کے آئے ہوئے لوگ جو چمکے سے اپنے گھروں میں کیمپوں کے اندر مناتے ہیں ابھی اس سے پہلے جو رات گئی ہے رجب کے مہینے میں ہمارے یہاں رجب کی ستائیس تاریخ کو معراج مناتے ہیں ہمارے پاس ایک صاحب نے فون کیا کہ لوگ جا کر کے کیمپوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں کون سی نماز ہے ہم نے کبھی چاند گرہن تو نہیں ہے کہا کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو کبھی نماز تک نہیں پڑھتے وہی لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ شب معراج تھی اس لیے لوگ رات کو جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ عل مستعن دیکھیے فرض نماز غائب لیکن یہ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے یہ نماز اگر چھوٹ گئی تو گمراہی اللہ کے رسول سے محبت کی دریل لوگوں نے اسے بنا لیا حالانکہ یہ شیطان سے محبت کی دلیل ہے سنت سے محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کی دلیل کا ضابطہ اللہ نے بتا دیا ہونی اگر اللہ سے محبت ہے میری تباہ کرو میری پہرو کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا اولا اللہ رسول اے نبی فرما دیجیے اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو فعین طول اگر تم نے یہ کیا نبی کے کی اطاعت سے اللہ تعالی کے اطاعت سے فعین اللہ اللہ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کے اطاعت سے روحدانی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے یہ شیطان کی راہ ہے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے تو لوگوں کو لگا دیا ہے شیطان نے ایک رات عبادت کر لوگے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لوگوں کو آسانی چاہیے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا پڑتا ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پاکو صاف رہنا پڑتا ہے زندگی میں ایک بار کر لیجئے نماز سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے کیا ضرورت ہے پانچ وقت نماز پڑھنے کی اپنے آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میرے بھائی شیتان نے اس سے لوگوں کی بدات کی راہ پر لگا رکھا ہے کہ افسوس ہوتا ہے شب قدر کتنی فضیلت ہے شب قدر کی ایک رات کے عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے لیکن جب شب قدر آتی ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے مسجدوں میں کوئی جاگنے والا نہیں ملے گھروں کے اندر بھی کوئی نہیں جاگتا کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا جبکہ قرآن شاہد ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر لیکن اس کا کوئی اہتمام ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوتا کس کے اندر لوگ زیادہ چاقو چوبن رہتے ہیں جو بدعت اور خرافات عید ملادنبی اور اس طریقے سے شب برات شب معج اور نہ جانے کیا کیا بدات لوگوں نے یاد کر رکھی اس کے اندر پہلی صف کے اندر نظر آئیں گے اور آگے آگے نظر آئیں گے اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت مہیا کریں گے میرے بھائیوں یہ سراسر حرام ہے یہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب ہمارے ملکوں کے اندر ایجاد کی ہوئی بدعت میں سے ایک بڑی بدات ہے جسے لوگوں نے بنا رکھا ہے اور اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے حقیقت میں اور اس کی اصل پر غور کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ یہ اور شیوں اور جو دشمنان صحابہ ہیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہیں ان کی ایجاد کردہ یہ دات ہے وہ لوگ شب برات کیوں کہتے ہیں شب برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری والی رات برات کہتے ہیں بیزاری لا تعلقی کسی سے تعلقات توڑ لینا اس کو برات کہا جاتا ہے اربی زبان میں بارات نہیں مارے ہاں شادی میں جاتے ہیں بارات نہیں برات برات مطلب بیزاری قط تعلق تعلقات کو توڑ لینا اس کو برات کہا جاتا ہے قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام برات ہے اس کا نام سور توبہ بھی ہے اس کا پہلا لفظ ہے من اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے کفر کرتے تو برات مانے بیزاری قطع تعلقی شب مانے رات شب یہ فارسی لفظ ہے تو بیزاری والی رات بیدزاری والی رات کیوں کہتے ہیں کبھی کہ آپ نے غور کیا ہے کیا قرآن میں کہا گیا حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے غیر مسلموں سے یا کفار و مشرقین سے بیزاری کا اعلان کرتا نہیں اس رات کی کوئی فضیلت کوئی اس رات کے تعلق سے کہ جہنم سے آزادی کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آتی ہے تو کیوں اس کو کہا گیا شب برات کیوں لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا یہ جاننے کی کا مسئلہ ہے جاننا چاہیے کہ ہمیں شب برات اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ شابان کی چودہویں تاریخ شابان کی چودہویں تاریخ یہ شیعوں کا جو بارہواں امام ہے وہ جو کسی غار کے اندر چھپ گیا ہے جس کو امام غائب کہتے ہیں جو تقریباً سات سو یا آٹھ سو سالوں سے غائب ہے اور اصلی قرآن جسے وہ لوگ مصاف فاطمہ کہتے ہیں اس قرآن کو لے کر کے غار کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ چودہویں تاریخ کو کیا کرتے ہیں اس امام کی ولادت پر جشن مناتے خوشی مناتے ہیں ان کا جو بارہواں امام ہے اسی لیے ان کو اسنا عشری بھی کہا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بارہ اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں بارہ امام جو سب معصوم ہیں نبیوں سے بھی ان کا اونچا مقام ہے عالم الغیب ہیں دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں دنیا ان کے اشارے پر چلتی ہے کان مایکون کی خبر ساری چیزیں انہیں معلوم رہتی ہیں یہ ایما کے بارے میں روافظ کا عقیدہ یہ سب ان کی کتابوں کے اندر درج ہے ان میں ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے پکڑے گا اگر کسی پر الزام لگاؤں میں چاہے ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو چاہے اپنے ہی کیوں نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر دشمنی بھی ہو تو عدل سے کام لینا چاہیے دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ان کے بارے میں تم جاتی کر جاؤ اور عدل نہ کرو عدل سب کے ساتھ کرنا ضروری ہر ایک کے ساتھ دشمن ہے تو بھی اپنا ہے تو بھی عدل اور انصاف ضروری یہ سارے عقائد ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئی ہیں الغرض ان کا چودہواں امام شابان کی چودہویں تاریخ کو پیدا ہوا اس کی ولادت پر جشن مناتے ہیں اور شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات مناتے ہیں کیوں شب برات مناتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا امام اصلی قرآن مصف فاطمہ لے کر کے غار کے اندر چھپ گیا ہے اور یہ غار بھی عراق کے اندر پائی جاتی ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بتایا جب وہاں تھے تو باقاعدہ گار جا کر کے دیکھا انہوں نے جہاں پر وہ چھپا ہوا ان کے عقیدے کے مطابق اور وہاں پر بھیڑ لگی رہتی ہے باقاعدہ فتوی اندر سے مہر لگ کر کے آتے ہیں لوگ ہیں کمیٹی اندر موجود ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جیسے مزاروں پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے وہاں بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں مہر لگا کر بھیجتے کہ فتوا آیا ہے امام غائل کی طرف سے ٹھیک ہے جنہوں نے دیکھا باقاعدہ انہوں نے حلفیا بیان کیا ہمارے پاکستان کے کچھ وہاں رہتے تھے تو انہوں نے مجھ سے اس سے پہلے آپ کے اسی راسلغار کے اندر انہوں نے مجھ سے باتیں بتائیں آج سے تقریباً کئی سال پہلے کی بات تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا یہ ساری چیزیں تو یہ چودہویں تاریخ ان کے امام غائب کی ولادت کی تاریخ اور صاحبان کی پندرہویں تاریخ شب برات شب برات کیوں اس لیے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے بیداری کی رات ہے وہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اب وقت آ گیا ہے اصلی قرآن لے کر کے دنیا کے اندر آ جائیے اور اس کے لیے باقاعدہ خط بھی لکھتے ہیں لوگ اور اپنے امام کو بھیجتے بھی ہیں سمندر میں ڈال دیں گے نہر میں ڈال دیں گے دریا میں ڈال دیں گے اگر ایسے عقیدے کے لوگ آپ کے علاقے میں رہے تو آپ پوچھیے ان سے بتائیں گے وہ کہ ہاں ہوتا ہمارے یہاں اور ہو سکتا تقیہ بھی کر لیں جھوٹ بول جائیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹی قوم وہی ہے دنیا کے اندر شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافظہ سے بڑھ کر کے جھوٹی قوم دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوئی کافروں سے بھی زیادہ مشرقین سے بھی زیادہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تقیہ کر لیں گے آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو یہ ان کا عقیدہ اس لیے شب برات کہتے اب اگر یہ حقیقت بتا دیتے تو جو سیدھے سادھے جو سنی مسلمان ہیں جو سن کر کے مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ نہیں لکی, ان, ان چیزوں کو نہیں مناتے لیے انہوں نے کیا عقیدہ گڑھا کیا مشہور کر دیا کہ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے آزادی والی رات ہے اس لیے شب برات کہا جاتا ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں آزادی والی رات اس کو نہیں کہا گیا کہیں نہیں کہا گیا آزادی والی رات کیا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کی روزانہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور اس طریقے سے عرفات کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفات کے دن لیکن شابان کی پندرہ تاریخ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے لیکن انہوں نے جھوٹی بات گڑھی اور یہ چیز لوگوں کے اندر مشہور کر دیا کون نہیں چاہے گا بھائی جہنم سے آزادی ہر انسان چاہتا ہے جنت ہر انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے بہت مختصر فارمولہ مل گیا ایک رات جشن منا لو جا کر کے نماز پڑھ لو خلاص جانم سے آزادی کا پروانہ مل گیا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میرے بھائی اصل حقیقت ہے اس بداعت کی جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر کے بڑے مختصر لفظوں میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس رات اور بھی وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں ہمارے یہاں لوگ حلوہ بھی کھاتے ہیں حلوہ خوری کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک افسانہ سنایا جاتا ہے افسانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرات کھایا اور آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے اس لیے ہم بھی کھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباہ میں ویسل کرنے کا افسانہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کھایا اتنا ان کا مقام ملا مرتبہ ملا تو میرے بھائی یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کب ٹوٹے توڑے گئے تھے غزے وہد کے اندر غزے عہد رمضان کے بعد جو مہینہ آتا شوال کا مہینہ شوال کے مہینے میں قصبے بہت پیش آئی تھی رمضان کے بعد شابان کب آتا ہے شابان تو رمضان سے پہلے آ جاتا ہے اور شوال کب آتا ہے رمضان کے بعد آتا ہے رمضان شوال ذلقاد ابھی صابان چلا پھر رمضان آئے گا تو ہمارے نبی نے مان لیجیے اگر حلوہ کھایا تھا تو پھر اس تاریخ کو کھایا ہوگا جس رات امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان توڑے گئے تھے یا جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا لیکن شابان میں تو آپ نے نہیں کھایا ہوگا تو شابان میں کیوں کھایا جاتا ہے سوچنے کی بات ہے میرے بھائی ساری چیبات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حلوہ تو نہیں کھایا ہوگا جس طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر کھایا جاتا ہے اس میں ہر قسم کے ڈرائی فروٹس رہتے ہیں باقاعدہ مسابقہ اور مقابلہ ہوتا ہے کہ اس بار کس کا حلوہ سب سے بہتر رہا کس نے اتنا زیادہ خرچ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر چھنا ہوا آٹا بھی آپ کو میسر نہیں ہوتا تھا مہینے گزر جاتے تھے آپ کے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا پانی اور کھجور کھا کر کے آپ زندگی کی گزارتے تھے حلوہ کھانا غلط نہیں ہے لیکن اسے سنت کا نام دے کر کے کھانا یہ غلط ہے اور اس رات کھانا یہ غلط ہے آپ حلوہ کھائیے ہر دن کھائیے کون منع کرتا آپ کو میٹھی چیز ہے لیکن سنت کا نام دے کر کے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر کے ان سنتوں کو چھوڑ کر کے اور بدعت کا سنت کا نام دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل بنا کر کے کھانا یہ سراسر حرام ہونا جائز ہے. آپ جو مرضی جو کھانا کھائیے جو چیز حلال شریعت میں کھا سکتے ہیں آپ آپ اونٹ کا گوشت کھائیے بکرے کا گوشت کھائیے گائے کا گوشت کھائیے بھینس کا گوشت کھائیے پورا بکرا کے لیے کھا جائیے کون آپ کو منع کرتا ہے لیکن آپ اسے سنت کا نام دے کر کھائیں گے کہ ہمارے نبی نے بھی نہیں اسراد کھایا تھا لہٰذا ہم بھی کھاتے ہیں یہ چیز غلط ہو جاتی ہے ہمارے نبی نے بھی اسراد نہیں کھایا تھا ہمارے نبی نے بھی اگر کھایا بھی تھا مان لیجیے تھوڑی کے تو غذا کھائی ہوگی جو ہلکی پھلکی رہی ہوگی اسے حلوہ دے دینا یا حلوہ بھی کھایا ہوگا مان لیے کے لیے شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا ناکی صابان کے مہینے میں تو پھر پہلے یہ چیز کیوں کر لی جاتی ہے تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی چیز حرام غلط ہے شریعت کے اندر یہ بھی ایک بداعت ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں نے کھانے پینے کا بہانہ اور ذریعہ بنا لیا اپنا پیٹ پالنے کا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا اور ایسے ہی جو عورتیں جا کر کے زیارت کرتی ہیں قبرستان کی سارے لوگ جاتے ہیں میرے بھائی یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ کسی رات کو اس کے لیے خاص کر دیں یہ غلط ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا آپ اجتماعی آپ قبرستان کی زیادہ کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو خاص کر دیں کہ ہم شابان کے پندرہ تاریخ کو جائیں گے یہ چیز بدات ہو جائے گی کیونکہ ہمارے بھی اس کو خاص نہیں کیا ہے جب آپ کو موقع ملے تب کر لیجئے اب یہ تو فیشن بن گیا یہ تو باقاعدہ ایک عادت بن گئی ہے اور اس طریقے سارے لوگ جاتے ہیں اور رات بھر جا کر کے وہاں گزارتے ہیں آپ کبھی بھی قبرستان کی جانچ کر سکتے ہیں اس کو کسی دن خاص کر دینے کہ میں فلاں دن جاؤں گا فلاں رات جاؤں گا عید کے دن جاؤں گا بقید کے دن جاؤں گا یا مہینے میں فنا تاریخ کو جاؤں گا یہ چیز بدات ہو جاتی ہے جو چیز عام ہے اس, اس کو مطلق رکھے، اس کو مقید کر دینا خاص کر دینا یہی سے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی خاص نہیں کیا ہمارے نبی نے قبرستان کی زیارت کے لیے دن خاص نہیں کیا ہے بلکہ عام رکھا جب انسان کو موقع ملے جا کر کے زیارت کر لے اور اب تو زیارت نہیں کی جاتی لوگ تو باقاعدہ جا کر کے وہاں پر جشن کرتے ہیں اور فیشن مناتے ہیں عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کر کے اور اس طریقے سے اچھے اچھے کھانے بنا کر کے پکنک بنایا جاتا باقاعدہ آئیں گی تصویریں آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر کہ جو ہے رات بھر کے سرے لوگ وہاں جاگتے ہیں اور کس طریقے سے قبروں کو سجایا جاتا ہے فونوں کے ذریعے سے تو باقاعدہ پکنک اور تفریح کا ذریعہ لوگوں نے بنایا یہ سنت کی پر عمل کرنے کی پہچان نہیں میرے بھائیو اس لیے چیز کرنا حرام ہے شریعت کے اندر ناجائز ہے اللہ کے سر نے فرمایا ہے ایک مثال دے کر سمجھاؤں میں آپ کو جمعہ کے دن سوریہ کہا پہننے کی فضیلت ہے اس لیے کہ ماں نبی کی حدیث ہے ہم اس کو پڑھیں گے ہماربی نے فرمایا کیا جائے گا اس کو لیکن اس کے علاوہ کسی اور دن اگر آپ خاص کر دیں گے کہ میں بھی ہر بدھ کو میں سوریہ کہا پڑھوں گا جمعہ کو چھوڑ کر کے یہی چیز غلط ہو جائے گی جب آپ کو موقع ملے پڑھ لیجئے لیکن جس دن کی فضیلت ثابت ہے اس دن کریں گے وہ چیز سے محبت کی دلیل ہوگی لیکن جب ثابت نہیں ہے آپ اس کو اپنے لیے ثابت کر کے رکھیں کہ میں اسی دن کروں گا ہر بد کے دن کروں گا یا فلاں دن کروں گا یہی چیز میرے بھائی سے مجھے نبی نے عام رکھا ہے آپ اسے اگر خاص کر دیں گے تو یہاں سے اس طرح سے بداعت داخل ہو جاتی ہے اس لیے چیز حرام ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا عورتوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ روحیں جو ہے ہندوستان کا نام ہے واپس آتی ہیں کہاں سے ان کی روحیں واپس آتی ہیں کھانا کھا کر میرے بھائی جو انسان مر جاتا ہے کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی یہ بھی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر نیک لوگ ہیں ان کی سورہ متفیر کے اندر کلّ کتاب البرار لفی الین جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں الین اوپر کے اندر رہتی اور کلّ انا کتاب الفجار لفی سجین جو فاجر ہیں فاسق لوگ ہیں ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں ان کی روحیں رہتی ہیں سجین کے اندر سجین ساتویں زمین کے نیچے وہاں پر ان کی روحیں قید رہتی ہیں بند رہتی ہیں نیک لوگوں کی روحیں اوپر رہتی ہیں شودا کی روحیں جنت کے خانوں میں رہتی ہیں اور جو فاسق و فاجر لوگ ہیں کافر بدکار لوگ ہیں منافقین ہیں ان کی روحیں سے جین کے اندر جکڑی اور بند رہتی ہیں مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آتی ہے یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ غیر مسلموں کا جسے گمن کہتے ہیں ہندی زبان کے اندر عربی زبان میں تناسخ ارواح کہا جاتا ہے کی روحیں نکلتی ہیں اور دوسرا روپ اختیار کر لیتی ہیں اس کو تناسخ ارواہ کہا جاتا ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے جتنا انسان پیدا کرنا تھا ہر انسان کی روح اللہ رب العالمین نے ہست آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کر دیا کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے وہی روح جو اللہ نے ہست آدم کو پیدا کرنے کے بعد روح پیدا کی تھی وہی روح لے کر کے فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اس روح کو پھونکتا ہے کوئی نو, نئی روح جنم نہیں لیتی ہے سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر کے ان سے عہد لیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا اس حقیقت کو کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ذرا بالکل کالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا ہماری روحوں نے کہا کہ اللہ تھی ہمارا رب ہر انسان کی روح نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے قرار کیا اس لیے ہر انسان کی فطرت ہے توحید کیونکہ ہر انسان کی روح نے ایک اللہ کا قرار کیا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور ہمارے بھی حدیث ہے ہر بچہ کلودول فطرا نہیں او نشورہ نہیں او مجسا نہیں ہر بچہ دین اسلام پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو نسلانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے یہودی بنا دیتے ہیں ہمارے نے نہیں بتایا کہ اس کو مسلمان بنا دیتے کیوں اس لیے کہ ہر بچہ توحید اور پر پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمارے لیے نہیں فرمایا. روح سب کی اللہ نے پیدا کر دی کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا روح آتی ہے کھانا کھا کر کے جاتی ہے کھانا انسان کھاتا ہے انسان روح اور جسم کے مرکب کا نام وہ کھاتے ہیں انسان روح کھانا نہیں کھاتی ہے انسان اگر مر گیا کھانا رکھ دیجئے زندگی بھر پڑا رہے گا قیامت تک کھانا نہیں کھا پائے گا روح نہیں اس کے پاس حرکت نہیں کر سکتا وہ تو اس طریقے سے یہ عقیدہ کی روحے آتی ہیں یہ غیر مسلموں کا عقیدہ اومی وراخن اللہ فرماتا ایک دیوار ہے ایک آڑ ہے جب تک دوبارہ سر نہیں پھونک دیا جائے گا جب تک دوبارہ لوگ قبروں سے نہیں اٹھیں گے کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے قرآن اللہ رب نے فرمایا تو کسی کی روح واپس نہیں آتی یہ بے عقیدگی ہے اور بدعقیدگی کی انتہا ہے کہ غیر مسلموں کا لیا ہوا عقیدہ اس پر پالش کر کے اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا کہ سب کی روحیں آتی اور کھانا کھا کر کے جانے اس لیے میرے ساری چیزیں بدھات ہیں خرافات ہیں علماء نے ان کی بدعت ہونے کی باقاعدہ فتوا دیا ہے شیخ امام مفتی ابن باز رحمت اللہ علیہ شیخ امام علامہ ابن رحمت اللہ علے. بڑے بڑے والما, بڑے, بڑے اب کرام یہاں کے اور دیگر ملکوں نے ان سے پوچھا گیا کہا کہ کل سب کے سب بدات ہے یہ. یہ ناجائز اور حرام ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے یہ جو ساری چیزیں شب برات کے دن یا اس لوگ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سنت سے پیر کی پیروی کیجیے اللہ کے سویثافی نہ جس نے نئی چیز پیدا کی دین کے اندر وہ مردود ہے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا ہمارے لئے سنت کافی ہے ہمارے لیے سنت کافی ہے بدا یہ چور دروازہ ہے کفر کا شیطان بدا سے زیادہ خوش ہوتا ہے ابلیس کو زیادہ خوشی بدا سے ہوتی ہے اس لیے بدا سے توبہ کیجئے بدتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ہاؤ سے بھگا دیں گے اس لیے سنت کی راہ کو بنائیے سنت کی راہ کشتی نوح ہے یہ سفین تو نو ہے یہ جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا اسے نجات مل گئی تھی پانی سے جو سنت کی کشتی میں سوار ہوگا اسے شرک سے اور جہنم سے نجات مل جائے گی اس لیے سنت نفین نجات سنت کی پابندی کیجیے سنت عمل کیجیے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے دین مکمل ہو اب اس میں ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے پانی بھرا ہوا ہے اگر گلاس ایک قطرہ بھی ڈالو گے پانی باہر چلائے گا اس لیے اس کے اندر نئی چیز مت پیدا کیجیے ہمارے دین کافی وہ دین جو اللہ نے پہ نبی کو دیا تھا جس دین پر نبی چل کر کے آپ کے صحابہ چل کر کے جنت کے دار بنے ہم بھی اسی پر چل کر کے جنت کے انشاءاللہ حقدار بنیں گے اگر نئی چیز پیدا کریں گے یہ گمراہی ہوگی گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی فلیحد الدین عَنَ عمری ان تو شیب فتنا اور یہ شیب ام نلیم جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں روغ ادانی کرتے انہیں اللہ سے کرنا چاہیے کہ فتنے سے دو چار ہو جائیں یا دردناک عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لے یہ جو ہے آج ہمارے پاس بدعتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے ہماری بدامالیوں کا نتیجہ ہے اس ان تمام چیزوں سے توبہ کریں روئیں اللہ تعالیٰ سے بدعت کو چھوڑیں اور سنت کو اپنائیں سنت میرے بھائیوں ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وہ بات اللہ ابرامین ہمیں ہر قبر کے اداب سے جہنم کے اداب سے محفوظ رکھے امین بارك الله لكم في القرآن الدين ونفعان وإياكم بالعيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبات من كريم ملكم بر روف الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومدين وأشهدو الله إله إلا الله وحده لا شريك له واجهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحميد مجيد اللهم أعيذ الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذمر أعداك في عداء الدين اللهم أجعل هذا البرد آمنا ومطبعنا ومسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأصغله بنفسي وجعل تدبيره تدميره وجعل قيده في نهره يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أعلي بهم كلمة الإسلام وانصر بهم دينك وسنة نبيك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين اللهم انصر دينك وكتابك وَسُنَّةَ محمد مُحَمَّدٍ الله اللَّهُ لَيْسَلَّمْ وَعِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِدِينَ الصَّادِقِينَ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجل الحياة لنا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه إجمعين والحمد لله رب العالمين